اگر محرم یا شوہر اپنے خرچے سے حج پہ جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا خرچہ بھی عورت کے ذمہ ہوگا سو ایسی صورت میں محرم اور شوہر کا خرچہ بھی اس خاتون کے پاس ہوگا تو اس پہ حج فرص ہوگا اور اگر اس خاتون کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے کہ اس کا اپنا ہی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اور محرم کے لیے پیسہ اس عورت کے پاس نہیں اور وہ اپنے پیس پاس سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تو بھی اس خاتون پہ حج فرض نہیں ہوگا اور حج کرنے کے لیے خاتون شوہر کو یا اپنے محرم کو مجبور نہیں کر سکتی وہ آزاد ہیں چاہیں تو اس کا ساتھ دیں اور حج پہ چلے جائیں اور چاہیں تو اس کا ساتھ نہ دیں نہ جائیں اور جس عورت پر حج فرض ہو گیا اور محرم بھی ساتھ لے جانے کے لیے موجود ہے مثلا اس کے سسر مثلا اس کا بیٹا مثلا اس کا داماد تو شوہر فرض حج سے نہیں روک سکتا ہاں اگر محرم ساتھ نہ ہو تو حج نفل ہو تو پھر روک سکتا ہے غرن نہ عورت پہ حج فرض ہو جائے اور محرم کوئی اور شوہر کے علاوہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو شوہر فرض حج کے لیے عورت کو نہیں روک سکتا اس کا حق نہیں بنتا عورت نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے حج کروں گی تو اس نظر ماننے سے یہ نظر منعقد ہو جائے گی یعنی اس عورت کے سن میں فرض حج کرنا ضروری ہوگا مثلاً کسی خاتون نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا میرا شوہر ہر واپس آ جائیں سلامتی کے ساتھ ان کا سفر پورا ہو جائے تو اللہ میں تیرے لیے ایک حج کروں گی تو اب یہ کہنے پہ جب اس کا شوہر یا بیٹا سلامتی کے ساتھ آ گئے تو شرط پوری ہو گئی نا اب یہ نظر اس کے ذمہ واجب ہو گئی حج کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا لیکن یہ جو نظر کا حج ہے یہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا شوہر اگر حج نہ کرنے دے تو پھر اس صورت میں اسے اختیار ہے اور یہ عورت وسیعت کر دے حج کرانے کے لیے کہ میرے بعد حج کر دینا اور شوہر نہیں کرانے دیتا تو عورت شوہر اس کو حج پہ نہیں جانے دیتا کسی محرم کے ساتھ بھی تو شوہر گناہگار ہوگا بشرطے کے اس کے پاس کوئی شرعی عذر موجود نہ ہو اور اگر شرعی عذر موجود ہے تو پھر وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا کسی خاتون کے لیے حج کو جانا اس وقت واجب ہے جب وہ عدت میں نہ ہو اور اگر عدت میں ہے اور باقی حج کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں اس کے پاس پوری ہوتی ہیں پیسہ ہے صحت ہے وقت ہے وغیرہ وغیرہ تو بھی اس پر جانا ضروری نہیں اس کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ عدت کے دن پورے کرنے ہیں اور عدت چاہے وہ شوہر کی وفات کی ہو اور چاہے وہ طلاق کی ہو یا نکاح ٹوٹ جانے کی کوئی اور صورت ہو جائے علا ہو زہار ہو کوئی بھی چیز ہو اور طلاق خا و ہو جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے یا بائن ہو یعنی ایسی طلاق جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے سب کا ایک ہی حکم ہے اور وہ عورت کی عدت کا ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے اس پر حج کا جانا فرض نہیں حج کرنا فرض نہیں عدد کی حالت میں اگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا فرض پورا ہو جائے گا لیکن گناگار ہوگی اور شوہر کے ساتھ راستے میں حج کے لیے چلے اور لڑائی جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے طلاق دے دی حج کے سفر میں لیجیے تو عورت کو اگر وہ طلاق رجعی ہے یعنی وہ طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے شوہر رجوع کر سکتا ہے اسے یہ اختیار شریعت نے دیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ خاوند کے ساتھ رہے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ طلاق سے رجوع کر لے سب سے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ طلاق سے رجوع نہیں کرتا تو بھی اپنی اس بیوی کے ساتھ رہے کیونکہ کہ یہ عدت راستے میں ہی آ گئی ہے میں عدت میں سفر شروع نہیں ہوا تھا اور اسی طرح کوئی بچہ ہے اس نے حج کر لیا تو وہ فرض حج اس کا نہیں ہوگا بلکہ بڑے ہو کر بالغ ہونے کے بعد اگر شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس کا حج ہو جائے اس کو حج کرنا ہوگا